طلبا ہوتے ہیں ان کی عمر جتنی بھی زیادہ ہو جائے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ آلہ ہی تو ہم غرر کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور غرر کی مختلف شکلوں پر گفتگو ہوئی اب غرر سے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے بیع العربون رہی جیٹیں گے سروت کی شروع رہے گی میں اشارہ کر دیا ہوں کہ اشارہ کر دیا میں نے کا اس لیے بیاانہ جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے بیانہ ہم نے غرر کی تعریف پڑھی غرر کیا ہے کیا بیانہ غرر میں داخل ہے کہ نہیں داخل ہے اگر داخل ہے تو کیوں داخل ہے اگر داخل نہیں ہے تو کیوں نہیں داخل ہے کیا کوئی اس کی وضاحت کر سکتا ہے غرر کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کا انجام معلوم نہ ہو اس میں فائدے کا بھی احتمال ہو اور نقصان کا بھی خطرہ ہو بیانہ میں کیا ہوتا ہے کہ میں یہ سامان خرید رہا ہوں میں نے اس سے بیچنے والے سے طے کر لیا کہ میں آج سے یہ موبائل خرید رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو یہ موبائل قیمت پہ ہو گئی نو سو ریال میں نے اسے سو ریال بیان دے دیا کہ اگر میں نے یہ بے مکمل کر لی تو یہ سو ریال اس قیمت میں شمار ہوگی میں آپ کو آٹھ سو ریال پھر دے دوں گا اور نو سو ریال مکمل ہو جائیں گے اور میں یہ موبائل خرید خریدوں گا اگر میں نے یہ موبائل نہیں خریدا تو وہ سو ریال آپ کا ہو جائے گا جس کا یہ موبائل ہے جو بیچ رہا ہے یہ بیانہ ہے اگر وہ بندہ موبائل نہیں خرید رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے وہ سوریا لینا صاحب موبائل کے لیے بیچنے والے کے لیے جائز ہوگا کہ جائز نہیں ہوگا یہ یہ مسئلہ ہے اس کے اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے میں جس مسئلے میں اختلاف ذکر کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے نزدیک کوئی چیز راجی نہیں ہو سکی ہے میں اس میں کسی عالم کا فتویٰ نقل کر سکتا ہوں یہ اصل مقصد ہوتا ہے اختلاف الحال سے نکلنے کا تو ایم سلافہ ایم سلافہ کا مذہب یہ ہے کہ بھائی عربون جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں خطرہ ہے اس بات کا غر ہے نقصان ہے جو بندہ ہاں وہ بیانہ دے رہا ہے اگر وہ اسے وہ نہیں خریدا ہو سکتا ہے خریدے ہو سکتا ہے نہ خریدے اگر نہیں خرید رہا ہے تو سوریا معاوضہ بلا کسی کسی قیمت کے وہ دے رہا ہے اس کو اور یہ عقل المال بالباطل ہے یعنی باطل طریقے سے وہ مال کھایا جا رہا ہے اور ان کی زمین یہ ہے دوسری چیز یہ بھی ہے نا کہ وہ دینے والا بھی ہے لینے والا نہیں وہ اگر مارکیٹ میں ہاں یہ تو ہے لیکن وہ مارکیٹ میں موجود ہے اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سامان کو کسی کو مت دینا ہاں بکنگ کر لیتا ہے اس بیانے کے ذریعے اب وہ بائے کی ذمہ داری ہے بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامان کسی اور شخص سے نہ بیچے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے تو ان عیمہ کا مذہب یہ ہے یعنی مذہب حنفی مذہب شافعی مذہب مالکی میں یہ بے جائز نہیں ہے ان کی دلیل کیا ہے یہ تو غرر ہے اس میں اور ایک حدیث ہے نہنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے ان کا جو استدلال ہے اس حدیث سے بھی ہے اور اس قاعدے سے بھی ہے لیکن اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے اگر یہ حدیث ثابت ہوتی تو پھر یہ ہوتا کہ یہ ممنوع ہے اب ثابت نہیں ہے تو اب ہم آ کر دیکھتے ہیں کیا یہ قاعدہ اس پر فٹ ہوتا ہے کہ نہیں فٹ ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں فٹ ہوتا ہے ان کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا ہے وہ اس لیے توجہ کرتے ہیں کہ یہ سامان میں بیچنے والا ہوں آپ نے اس سامان کی بکنگ کر دی اور سو ریال آپ نے مجھے دے دی اس کی قیمت نو سو ریال ہے آپ دو دن بعد آئے تین دن بعد آئے چار دن بعد آئے اس کے بعد آپ نے نہیں لیا مجھے کئی گراہک ملے کئی کسٹمر میرے پاس آئے ایک بندہ گیارہ سو ریال دے رہا تھا ایک بندہ بارہ سو ریال دے رہا تھا ایک بندہ تیرہ سو دے رہا تھا آپ کی وجہ سے میں یہ سامان اپنے پاس رکھا محفوظ کر کے کہ آپ آئیں گے اور خریدیں گے اس لیے کہ آپ نے مجھے بیانہ دیا ہوا ہے لیکن آپ آئے اور آپ نے سامان خریدا نہیں تو میرا یہ نقصان ہوا کہ نہیں نقصان ہوا تو جو علماء گرام جائز کرا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سامان کو روکنے کی نتیجے میں اس کو جو نقصان لاحق ہو رہا ہے وہ اس, اس کا یہ بدلہ ہے اس لیے جائز ہے اور ابن وسمیر رحمت رحمۃ اللہ علیہ کا ختو ہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے اور مذہب حمبلی میں جائز ہے لجن دائمہ جو دائمہ یعنی مستقل کمیٹی ہے کی اس نے بھی جائز کرا دیا ہے اور ابن وسمیر رحمت اللہ علیہ نے بھی جائز کرا دیا ہے یہ موقف ہے برکیف اس میں غرر موجود ہے لیکن ابن وسمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کی اس میں نقصان صرف کس کا ہے خریدنے والے کا ہے اور بیچنے والا ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس لیے یہ ایک طرف زیادہ احتمال ہے کہ یہ فائدہ ہے ہاں اس لیے جائز ہے اس میں غرر کا خطرہ کم ہے یہ دونوں موقف واضح ہیں آپ کے سامنے جن لوگوں نے جائز شراب دیا ہے کس بنیاد پر اور جن لوگوں نے ناجائز خراب دیا ہے کس بنیاد پر جن لوگوں نے ناجائز شراب دیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں غرر ہے بلا کسی معاوضے کے وہ شور یار کھا رہا ہے اس نے کوئی چیز خرچ نہیں کی اپنی اس لیے اس میں غرر ہے اور ان کی دلیل بھی ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سامان کو روکنے کے نتیجے میں بیچنے والے کا نقصان ہوا ہے اس سامان کے گراہک کئی ایک آئے لیکن اس بیانہ لینے کی وجہ سے وہ سامان اس نے روک کر رکھا اور 3 دن جب تین دن بعد خریدنے والا آیا تو وہ کہہ رہا ہے انکار کر رہا کہ میں نہیں لوں گا تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو جو نقصان پہنچا ہے اس نقصان کا یہ بدلہ ہے اس لیے جائز ہے اور اور اسی پر یہ آج عمل چل رہا ہے ہر جگہ چاہے ہندوستان ہو پاکستان ہو سعودی عرب ہو یہ عمل چل رہا ہے اسی پر اس لیے ضمر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ جائز ہے جیسا نہیں ہوا جی نہیں جی؟ آیا جی؟ اس کے لیے نہیں یہ تو نقصان کی ایک شکل بیان کی جا رہی ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی تو غرض ہے غرر یہی تو ہے کہ اس لیے جو لوگ جائز کرا دیتے ہیں ان میں سے بعد لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر واپس کر تو بہتر ہے جی قیمت کم ہو جائے ہاؤس جی جی جی بہت ساری اس میں چیزیں بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جی اس میں بہرکیف اس کا نقصان موجود ہے کسی بھی صورت میں اس کا نقصان موجود ہے یعنی بیچنے والے کا نقصان ہو سکتا ہے اس کے نقصان ہو سکتا ہے اس بنیاد پر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس دونوں مسئلہ یعنی اس میں فیصلہ کرنا بہت مشکل کام ہے اس لیے ابن عرصے میں رحمۃ اللہ علیہ کا لجنے دائمہ کا اور مذہب حمبلی کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے اور احمدہ کا یہ کہہ کہہ کہ جائز نہیں ہے راجہ قول ہے جو, جو جائز کرا دے رہے ان کے نزدیک راجے یہ کیا جائز ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جا ناجائز ہے ان کے نزدیک راجے یہ کیا ناجائز ہے یہ اور بات ہے کہ میں راجے نہیں کرا دے پا رہا ہوں میں اس حد تک نہیں پہنچ سکا اس مسئلے میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک کوئی چیز میں راجے نہیں ہے اس لیے کہ ہر مسئلے میں فتویٰ دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے اس لیے میں نے ایک راسک عالین شیخ امیر سیلین کا فتویٰ نقل کیا الچل دامہ کا فتویٰ نقل کر دیا جی اگر کوئی سطح میں عمل کرنا چاہتا ہے تو عمل کر سکتا ہے اور اس کے سامنے دونوں اس کے دو سامنے مسئلے بہت سارے مسائل امام رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو ابو مجھے دل لگ رہا ہے اس مسئلے فتو دیر سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے مسائل آتا ہے کہ چالیس مسائل دریافت کے چار کا جواب دیا تو جو مسئلہ جس کے لیے راج نہیں ہو رہا ہے امام شاف رحمۃ اللہ نے کتنے مسائل میں کہا ہے امام شاف رحمۃ اللہ نے بہت سارے مسائل میں کیا کہا ہے کہ انساثی اگر حدیث صحیح ہے یہ حدیث اگر صحیح ہے تو میں میرا ختو اس کے مطابق ہے اگر صحیح نہیں ہے ابن حجر رحمت اللہ نے اس پر کتاب لکھی ہے, اس پر کتاب, لکھی ہے اس پر کتاب کا نام ہے المنہ فیما اللہ اللہ اس طرح کتاب بنا رہا ہوں الفکما فی الخا یعنی وہ کتاب جس میں ان مسائل کا ذکر ہے جن مسائل میں امام شافعی نے اپنے فتوے کو معلق قرار دیا ہے حدیث کی صحت پر کہ اگر حدیث صحیح ہے تو میں اس لیے بادشا علماء جو امام شافعی کے بعد آئے انہوں نے کہا جیسے ابھی کل ہمارے پاس حدیث بزری نہا بائی اس سی اس حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یعنی بلی کی قیمت امام شافی نے کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میں اس کی طرف جاتا ہوں اس کے مطابق میرا فتویٰ ہے تو جو شافی علماء ہیں انہوں نے کہا کہ وہ قصہ ہے حادل یہ حدیث صحیح ہے اس لیے امام شافی کا فتویٰ یہ ہے کہ بلی کی خرید افرو جائز نہیں ہے اس طرح بہت سارے مسائل ہیں یہ بھی ایک اصول ہے اس طریقے سے ہم غرر کی بحث سے فارغ ہو گئے اور اب سود کے موضوع پر آ رہے ہیں جی اردو میں اگر آپ ویب سائٹ جاننا چاہتے ہیں ان میں آیا تھا تو یہ اسلام سوال جواب کے بارے میں کسی کو معلوم ہے ہاں اسلام کوئی اس میں تینوں زبانوں اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے عربی میں بھی ہے سوال ہاں جی یہ اس ویب سائٹ پہ آپ تلاش کرتے ہیں فتو اس میں لجن دامہ کی فتح نقل کی جاتے ہیں وس مین کے ابن باز کے یعنی اکثر جو مفتیان اور مائک کرام ہیں ان کی فتح نقل کیے جاتے ہیں کتاب کوئی جی یعنی کس یہ مسائل میں جو خرید و فروخت کے مسائل میں خرید و فروخت عربی میں کتابیں ہیں اردو میں بھی کتاب ہے پاکستان سے چپی ہے امام بخاری کتاب البوی تو بخاری کی سفر باق، اچھا اردو میں چھپا گیا یہ <تصفح> بتا رہے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں جو کتاب البیو قائم کیا ہے اس کتاب البوی کا اردو ترجمہ موجود ہے لیکن اس کتاب میں میرے خیال سے صرف اتنا ہوگا کہ حدیث جو آئی ہے لا تبع ما اس کا ترجمہ ہوگا بس <تصفح> یا <يشتشیب> تفریح <بھی> ہے تشریح بھی ہوگا ہاں تشریح ہے تو اس کتاب یہ کتاب مفید ثابت ہوگی ٹھیک ہے یہ کتاب دیکھ لیں آپ اس میں اگر تشریح ہوگی تو تمام مسالک اور مزاح بیان کیے جاتے ہوں گے اس کے بعد ہمارا موضوع ہے ربا سود <سلام> سر کچھ ہے میری زندگی میں اس کا ترجمہ ہے انگلش میں بھی ہے عربی بھی ہے یہ مفید موقع ہے اگر آپ کو جلد بازی میں کوئی مسئلہ دیکھنا پھنس گئے ہوں کہیں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ آپ کو عولما کے فتح مل جائیں گے اس میں مسائل میں جو آج کے مسائل چل رہے ہیں یا پرانے مسائل ہیں سب <سؤال> جی الفتہ <سؤال> چل رہی اسلام کی اسلام کی بھارت سعودی ادب کا نظر کا ہے گزرے والوں میں نظر دامہ کا تو بہتر ہے یہ جی دونوں میں نہیں ہے اگر ہے تو پھر اسی پر اعتماد زیادہ یہ جانا موقع بتا لے جی جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ریبا ریبا کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں ریبا کہتے ہیں ربا اربو یعنی اس کا مطلب زیادہ ہونا سود میں زیادتی ہوتی ہے یعنی آپ دس ریاض دے کر کے بارہ ریال لیتے ہیں اچھا ریار دے کر کے سو ریار لیتے ہیں جو بھی اتفاق ہو جاتا ہے سربا کا مطلب سود ہے اور سود کا مطلب آپ سب لوگ جانتے ہیں اور سود اسلام میں حرام ہے یہ بھی جانتے ہیں قرآن کریم میں کیا ہے وہ احربیہ وحر رمربا اور نبی کریم سے کیا فرمایا قلعہ و مو قلعہ ہُو کاتبہ ہوں شاہدئی اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے لانت بھیجی کس پر کھانے والے پر لکھنے والے پر گواہی دینے والے پر اور جس چیز میں جس گنا جس عمل پر لانت ہو وہ گناہ ہے کبیرا ہے اور اس کے بعد میں ایک دوسری حدیث میں ہے اشتریب سب الموبقات سات مہلک گناہوں سے بچو اس میں ریبا کا بھی ذکر ہے جی لکھے کیا اقل الربا اس میں ہے تو اور علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے اتفاق ہے کہ ریبا مجموعی طور پر یعنی ہر مسئلے میں نہیں ایک یعنی غالب حکم ہے کہ ربا حرام ہے کچھ مسائل میں اختلاف ہے کہ اس میں ربا ہے کہ نہیں ہے لیکن آ عمومی حکم یہ ہے کہ ریبا کی حرمت پر اتفاق ہے تو اسرے ریبا حرام ہے تینوں جلائش سے اس کے بعد اب آتے ہیں ریبا کی قسمیں ایک ہے ریبدیوم اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ لین دین والے ادھار جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ریبا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ریبدیوم کی ایک یہ ہے کہ قرض کے وقت جو زیادہ پیسہ لینے کی شرط لگائی جاتی ہے مثلا آپ نے مجھ سے قرض لیا ایک منٹ کوئی بول رہا کیا آپ نے مجھ سے قرض لیا سو ریال آپ نے کہا کہ میں ایک مہینے بعد آپ کو قرض لوں گا میں نے کہا نہیں مجھے ایک مہینے کے بعد ایک سو دس ریال چاہیے تو یہ وہ سود ہے جو قرض لیتے وقت جس کی شرط لگائی گئی ہے ٹھیک ہے یہ ایک سود ہے تو اس کو ریبل قرب کہتے ہیں یعنی ایسا سود جو قرب کا معاملہ طے کرتے وقت اس کی شرط لگائی گئی وہ اور دوسرا کیا ہے دوسرا یہ دوسری قسم یہ ہے ریبل کی کہ میں نے آپ کو ریال دیا آپ نے یہ ٹائم مقرر کیا کہ میں آپ کو یہ ریال ایک مہینے کے بعد واپس کر دوں گا تیس تاریخ کو واپس کر دوں گا تیس تاریخ آئی میں نے آپ کے پاس فون کیا میرا جو میں نے آپ کو ادھار دیا تھا واپس کیجیے آپ نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو ایک مہینے کی اور مہلت دیتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں مجھے دیر سو چاہیے ایک مہینے بعد آپ اور دیں گے تو ڈیڑھ سو یہ ریبل جاہلیہ ہے جاہلیت میں یہی سود ہے یہ سب سے خطرناک سود کی قسم ہے جاہلیت میں یہی سود تھا کیوں خطرناک ہے اس لیے کہ مجبوری ہے اس کے پاس اس کو پیسہ نہیں ہے نہیں دے رہا ہے اس وقت پھر آپ اس کو بڑھا دے رہے ہیں پھر پیسہ نہیں دے رہا ہے آپ بہت زیادہ ہوگی یہ سب سے خطرناک قسم ہے اسی کے بارے میں قرآن مجید نہیں آیا ہے اب آف مدافع بڑھا چڑھا کے سود مت کھاؤ تو یہ سود کی سب سے خطرناک قسم ہے جی تو یہ ریبت دو یون ہے یعنی ادھار لین دین والے معاملات میں سود کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ ادھار دیتے وقت قرض دیتے وقت ہی سود کی شخص لگا دی جائے اور دوسری قسم یہ ہے کہ ادھار چسانے کے وقت واپس کرنے کے وقت اگر اس کے پاس قرض کا پیسہ نہیں ہے تو قرض دینے والا اس سے زیادہ طلب کرے اور زیادہ طلب کرے اس لیے کہ وہ مہلت میں مدت میں اضافہ کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے تو یہ جو پیسہ زیادہ لے رہا ہے کس کے بدلے میں لے رہا ہے جو اس کو مہلت دے رہا ہے اس کے بدلے میں رہا یہ ہو گیا دوسری قسم ریبا کی کیا ہے ریبل بلو اچھا اس میں ایک بات یہ ہے اس میں ساری چیزیں داخل اگر میں نے آپ کو یہ کوئی بھی سب پانی دے دیا مثلا قرض کے طور پر ایک لیٹر پانی اور اس کے بعد میں آپ سے ڈیڑھ لیٹر طرف کر رہا ہوں کوئی بھی چیز سب ساری چیزیں داخل ہیں لیکن ریبل گوئی جو آ رہا ہے اس میں خاص خاص چیزیں ہیں یعنی وہ سود جو خرید و فروخت والے معاملات میں ہوتا ہے جو یعنی بیچتے خریدتے اس میں اس کی دو قسمیں ہیں اس کو ہاں ریبل جہلی ہے دو جی رکھیں گے وہی تو میں نے کہا شرط لگائی گئی ہو اگر خوشی سے کوئی دے رہا مثلاً میں نے شیخ عبد النور صاحب نے مجھے پانچ سو ریال قرض دیا ٹھیک ہے یا قرض پانچ سو ریال قرض دیا اس کے بعد ایک مہینے کے بعد مجھے واپس کرنا ہے میں نے کہا عبد بھائی آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیجیے ٹھیک ہے میں نے پانچ سو ریال کے بجائے پانچ سو بیس ریال بھیج دیا ان کے پاس تو یہ جائز ہے اگر شرط نہ ہو میں جو بیس ریال دے رہا ہوں یہ سود کی طرف پر نہیں دے رہا ہوں کسی سابقہ شرط پہ نہیں دے رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخصل ہم قدا جو بدلہ دیتے ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ ادھار لیا تھا وہ یہ خاص قسم کا اونٹ تھا جب اس کو واپس کرنا ہوا تو اپنے کسی صحابی سے کہا کہ واپس کر دو وہ دیکھنے گئے تو اس اونٹ کی طرح کوئی اونٹ اس وقت موجود نہیں تھا اس سے بہتر بہتر اونٹ موجود تھے تو کہا اللہ کہ اس طرح کا اونٹ نہیں نا تھا اس قیمت کا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جو اونٹ موجود ہے اس کو دے دو وہ بہترین اونٹ تھا تو اس میں کیفیت کا ہے ابن سمیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تو کیفیت میں ہے نا کہ مثلا ایک کلو کھجور میں نے اجوا لیا تھا یہ مثال لے رہے آپ ایک کلو کھجور اجوا میں نے ادھار لیا تھا شیخ عبد النور صاحب سے یا اجوا کی مثال لے لیں یہ کلو کھجور میں نے کوئی مثال دے کھجور کی لی سکری سکری میں نے لیا اس کے بعد میں جب ان کو دے رہا ہوں واپس تو یہ کلو اجما دے رہا ہوں میرے اوپر کیا لازم لازماتا ہے لازم ہے لیکن میں اس سے بڑھ کر دے رہا ہوں یہ تو کیفیت ہو گئی کیفیت یعنی اس کی کیفیت میں یہ صفت میں لیکن اگر کوئی شخص کمیت میں یعنی مقدار میں کوانٹٹی میں اگر اضافہ کر رہا ہے بلا کسی شرط کے تو وہ بھی جائز میں ہمیں تو لے لیے اس کو بھی جائز کرا دی یہ بھی جائز ہے کوئی کی بات نہیں شرط نہیں ہونا چاہیے پہلے سے سے شرط نہیں ہونا چاہیے جیسے ایک واقعہ ہے نا وہ یہودی سے جو قرض لیے تھے ساٹھ سال تو جب ان کو واپس کیا تو دس سال ہاں یہ بھی جی جی جی ہاں اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا ابھی وہ بات آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہترین کی... کا کھجور پیش کیا گیا تو یہ کھجور آپ کو کہاں سے ملا کہا میرے پاس جو ردی کھجور تھا دو کلو دو کلو نہیں کہیں گے دو سا دو سا سا, سا, سا سمجھ ہیں سب لوگ نا سمجھنے کی ضرورت نہیں ابھی فی الحال اس کو بس مثال سمجھا دو سا کھجور کے بدلے میں نے یہ اچھی ردی کھجور کے بدلے میں نے یہ اچھی کھجور لی ہے تو اس نے کیا کہا تھا یہ بے و شرح کیا تھا خرید و فروخت کی تھی اور کھجور میں سود ہوتا ہے ابھی بات آئے گی کھجور میں سود ہوتا ہے اجوا کھجور دے کر کے سکری کھجور دے کر کے اگر اجوا لے رہے ہیں تب بھی ایک کلو کے بدلے ایک کلو لینا ہے آپ کو اس لیے کہ کھجور ایک جنس سے ایک کوالٹی ہے نوعیت کے اعتبار سے یا اس میں کمی اچھائی اور برائی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا اگر ایک جنس ہے جی سوا کلو لے سکتے اب اس کی تفصیل یہ اس میں ریبل بوئو میں آ رہی ہے ریبل بویو یعنی وہ ریبا وہ سود جو خرید و فروخت والے معاملات میں ہوتا ہے چھ چیزیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے اور حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھ دی ہے جی جائے شرط شرط لگائی یہی تو حرام ہے میں نے آپ کو سوریال کر دیا ٹھیک ہے اور ایک مہینہ بعد آپ نے مجھے ایک ہاں یہ تو حرام ہے یہ تو ریبا ہے لیکن آپ نے ویسے ہی مجھے ایک سو دس دے دیا ہاں وہ اپنی خوشی سے دیے تو تبرو مانا جائے گا ہدیہ مانا جائے گا وہ سود نہیں مانا جائے گا ٹھیک ہے مثلاً یہ ہے کہ سوریال میں آپ نے مجھے دیا اور ایک عطر دے دیا گفٹ کے طور پر اس کے ساتھ یہ کتاب دے دی ایک بسکٹ دے دیا کچھ بھی دے دیا آپ نے اگر شرط نہیں لگائی گی تو سود نہیں مانا جائے گا اسی طرح آپ ہمارے یہاں آئیں گے تو کیا کھلائیں گے پہلے جی آپ ہمارے یہاں آئیں گے ہم آپ کے پاس جا رہے ہیں کیا کھلائیں گے ٹھیک ہے بریانی کھلاؤں گا یہ تب تو یہ بھی تو چلا جائے گا پھر بڑی شرا کر رہے ہیں کہ مہمان نوازی کر رہے ہیں آپ تو ہمارے یہاں آ گئے تعلق ریبل بویو تو ریبل بویو جو خرید و فروخت میں ہوتا ہے اس کی دو ہے ایک ریبل فضل کوئی بات نہیں تو بات ان کے ذہن میں سوال آئے گا نے پوچھا کے ذہن میں سوال آئے گا وہی پوچھے گا سوال اسی کے ذہن میں آتا ہے جو ذہین ہوتا ہے عام طور سے ریبل فضل ریبل فضل ریبل نسیح فضل مطلب زیادتی اور ریبل نسیح نصیحہ مطلب تاثیر لیٹ سے کوئی سامان دینا ٹھیک ہے مم. یہ ریبل فضل ہے ریبل نسیح. ریبل فضل میں ہوتا ہے کہ مثلا وہی ایک کلو کھجور ایک کلو کھجور کے بدلے میں دو کلو کھجور خریدنا ہے مثلاً میرے پاس اجوا کھجور ہے ایک کلو میں اس کو بیچ کر کے کسی شخص سے دو کلو کھجور لے رہا ہوں تو یہ ریبل فضل فوراً لے رہا ہوں یہ ریبل فضل ہے یعنی اس میں زیادتی ہو رہی ہے نا لیکن میں ایک کلو اجوا خجور دے کر کے ایک کلو سکری ہی خرید رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن ایک کلو سکری میں بعد میں لے رہا ہوں لیٹ سے لے رہا ہوں تو یہ ریبن نسحہ ہے کیوں ریبن نسحہ ہے کیونکہ خجور ایسا ایسی چیز ہے جس میں ریبا پایا جاتا ہے سود پایا جاتا ہے کتنی چیزوں میں پایا جاتا ہے اب اس کا چھ چیزوں میں صرف چھوٹ چیزو چھ چیزوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے اس کے بعد ابھی بات آئیے ٹھیک ہے تو ریبل فد اور ریبن نسیح کا سمجھ میں آئے گا ہاں ریبن نسی ابھی بتاتا ہوں بس موجود. بس موجود. اسی موجود. وہ حدیث پڑھیے شیخ عبد الور صاحب حدیث پڑھیے ریبن نسیح والی حدیث یہ وہی عباد اس والی حدیث ہے اس میں ماذا بسعى دلال مظلوك بالنقاب الذهب بالدابي الذهب بالدابي الذهب بالدابي و الفنجد بالنسوحة والفور والفور بالفور والشاعير بالشاعير والزمن بالدم والمنه بالنه المل سونا شعبي سونا خدي جيهون کجور نمک ٹھیک ہے یہ چھ چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان چھ چیزوں کی نص حدیث میں آئی ہے کہ ان چیزوں میں ریبا ہے ٹھیک ہے پہلے ان چیزوں ان کے کام ہم سمجھ رہے ہیں سونا اور چاندی ریبل فضل کب ہوگا اور ریبل نسیا کب ہوگا غور سے سنے بہت یہ اہم مسئلہ ہے ریبل فضل کب ہوگا یعنی ذاتی والی زیادتی والا سوٹ کب ہوگا اور ریبن نسیہ لیٹ والا سوٹ کب ہوگا سونے اور چاندی میں سونا ہے میرے پاس سونے کا سکہ ہے ٹھیک ہے 10 گرام کا ٹھیک ہے میں اس سونے کے سکے کے ذریعے جو 10 گرام کا ہے میں سونے کی بسکٹ 10 گرام خرید رہا ہوں ٹھیک ہے سونے کی بسکٹ 10 گرام خرید رہا ہوں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ خرید رہے ہیں اس مجلس میں آپ نے سونے جو دس گرام کا سکہ ہے اس کو دے دیں اور جو دس گرام کا یہ جو بسکٹ ہے سونے کی اپنے ہاتھ میں فوراً لے لیں اگر سونے کی بھائی وہ خرید و فروخت سونے کے ذریعے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں دو چیزوں کی شرط پائی دو چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اضافہ نہ ہو زیادتی نہ لیں آپ مثلا دس گرام دے کر کے بارہ گرام نہ لیں اگر دس گرام دے کر کے آپ بارہ گرام لے رہے ہیں اور فورن لے رہے ہیں تو صرف ریبل فبد پایا جائے گا اس میں ریبل فبد ہے ٹھیک ہے سونے کی سونے سے خرید و فروخت سمجھ میں بات ہے پھر سے دوہرات اس کو سونے کی خرید و فروخت سونے سے مثلاً یہ سونا دس گرام کا ہے ٹھیک ہے اور یہ زیور کی شکل میں ہے یہ سونا دس گرام کا ہے اور یہ زیور کی شکل میں ہے میں اس کو بیچنے کے لیے لے جا رہا ہوں بیچوں گا کس سے سونے سے بیچوں گا سکے سے بیچوں گا سونے کے سکے سے اگر سونے کا سکہ جس سے میں بیچ رہا ہوں 10 گرام سے زیادہ ہے گیارہ گرام ہے تو یہ ریبل فبل ہے ٹھیک ہے اگر سونے کا سکہ دسی گرام کا ہے اس کے برابر ہے لیکن میں اس کو کل لے رہا ہوں جہاں ڈیلنگ ہو رہی ہے وہاں میں قبضے میں نہیں لے رہا ہوں تو یہ ریبل نسیح ہے جب سونے کی بہ سونے سے ہو چاندی کی چاندی سے ہو گیہوں کی گیہوں سے ہو جو کی جو سے ہو بجر کی بجر سے ہو نمک کی نمک سے ہو تو اس میں دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ زیادتی نہ ہو برابر برابر ہو مسلم دوسری شرط یہ ہا ہا خود و ہاتھ لو اور دو اگر زیادتی ہو گئی تو ریبل فضل ہے اور اگر زیادتی نہیں ہوئی تاخیر ہو گئی لینے میں ریسیو کرنے میں تو یہ رب نسلیہ ہے کوئی اس کو دوہرا سکتا ہے بہت ضروری ہے اسے سمجھنا تاخیر میں اضافہ نہیں ہوگا تاخر ہو جائے تو بھی ہو بالکل بالکل تاخیر میں اضافے کی شرط نہیں ہے ریبن نسیح ہے مقدار میں برابر ہو اور آپ نے فوراً ہاتھ میں لے لیا اور بیچنے جو جس سے آپ خرید رہے ہیں اس کو دے دیا تو کوئی کچھ کوئی سود نہیں اس میں ہے یتن بیتن ہوئی ایک ہاتھ سے آپ نے دیا ایک ہاتھ سے لیا اور مقدار برابر ہے دس گرام کا دس گرام ہے کسی بھی شکل میں ہے تو اس میں سود نہیں ہے اگر مقدار برابر نہیں ہے دس گرام کا بارہ گرام ہے تو ریبل فضل ہے اگر فوراً لے رہے ہیں تو اگر دس گرام سے زیادہ لے رہے ہیں اور دس دن بعد لے رہے ہیں تو دونوں قسمیں جمع ہو گئی ریبل فضل بھی ریبل نسیہ بھی ٹھیک ہے اب ایک سوال کرتا ہوں میں جی خالد ایک دکان پہ گیا اور اس کے پاس گرام سونا تھا ٹھیک ہے دس گرام سونے کے ذریعے اس نے ایک زیور لی بارہ گرام کی اور فوراً لے لیا تو اس میں کون سی ریوا ہوگی ماشاء اللہ سب سمجھ گیا ٹھیک ہے اچھا یہ تو سونا چادی کا وسطہ ہو گیا اس کو المائی گرام سونے کو ایک کوالٹی مانگتے ہیں ٹھیک ہے اگر اب گیہوں کا یہی ہوگا ٹھیک ہے اگر ایک کلو گیہوں دے کر کے دو کلو لے رہے ہیں تو یہ ریبل فضل ہے فوراً لے رہے ہیں اگر لیٹ سے لے رہے ہیں لیکن ایک ہی کلو لے رہے ہیں تو ریبل نسیا ہے اس میں کوالٹی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ردی اور اچھائی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ کھجور ردی ہے چاول ردی ہے 1 ایک کلو باسمتی چاول ہے اور ایک کلو موٹا چاول ہے ٹھیک ہے دونوں اس میں برابر ہیں ٹھیک ہے چاول میتالیس دے رہا ہوں کہ چاول کو داخل کیا گیا ہے جسے کہ کھانے پینے کی چیز پی ہے وہ بعد بعد میں آئے گی ایک کلو باسمتی ہے ایک کلو موٹا چاول ہے اق کا تقاضا کیا ہے ریٹ فرق ہے لیکن جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم کر دیا اس کی دلیل کیا ہے وہی جو آپ حدیث اشارہ کر رہے تھے کھجور کی ردی دو سا ردی رد کھجور کے بدلے انہوں نے ایک سا اچھی کھجور خرید ہیلا اپناؤ یہ شرعی ہیلا جائز ہے کیا کرو کہ دو کلو جو موٹا چاول ہے آپ کے پاس آپ کا پیٹ اس کو حضم نہیں کر رہا کیا کریں گے آپ تو اس کو ایسا کرو دو کلو چاول جا کر بیچ دو اس کا جو پیسہ ملے اس سے باسمتی خرید لو جی اس کیوں یہ جائز ہو گیا اس لیے کہ جب آپ نے چاول بیچ دیا تو آپ نے مارکیٹ میں ایک سامان فراہم کر دیا تو مارکیٹ کا اس میں نقصان نہیں ہو مارکیٹ کو آپ نے فائدہ پہنچایا ہے تو اس لیے ہیلا جائز ہے ٹھیک ہے تو جس کو بات گنجائش سے نکل لے گنجائش اکھا سکتا ہے اس طرح یہ ہو گیا اچھا جی سوال مت کیجیے اس کے بارے میں پلیز لکھ لیجیے سونے کے دکان سے ہم سونا ایکسچینج کر کے ہم لیتے ہیں تو پھر وہاں سے پہلے نکل جانا ہے پھر بعد میں جانا ہے سب بھی چلے ہم سونے کی چیز ہے میرے پاس پرانا سونا ہے پرانا زیور ہے وہ لے جا کر کے نیا زیور خریدتے ہیں جی تو وہاں پر پرانے زیور کی بہ ہوتی ہے جی پھر نئے زیور کی خرید جی جی جی وہ خریدتے جی ہیں جی جی جی برابر ہوتا ہے نہیں برابر کیسے ہوگا جی برابر اگر نہیں ہے تو ریبل فل ہے سنئے اچھا سنیے جی اس میں کیا ہے عام طور سے جو ہوتا ہے دکان میں وہ یہ ہوتا ہے کہ پرانے زیور کی وہ قیمت لگاتے ہیں نئے زیور سے الگ یعنی آپ اس سے بیچتے ہیں بیچتے ہیں جی بیچ کر کے پھر وہ پوچھئے رہے کہ ہم پرانا زیور بیچ کر کے وہاں سے دکان سے نکل کر کے پھر جائے نیا خریدے کہ اسی ٹائم ہم خرید سکتے ہیں اگر تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ کو پیسہ لینا ہوگا پیسہ اپنے ہاتھ میں ہوگا کے جی بیچنے کے بعد یہ تو آپ اس پیسے سے نیا سونا خرید سکتے ہیں لیکن اگر پیسہ نہیں آپ کے ہاتھ میں آیا تو پھر یہ خریدو پروخت صحیح نہیں صحیح نہیں اس لیے صحیح نہیں ہے کہ مقدار برابر نہیں ہوگی باہر جا ایک چیز اس میں یہ ہوتی ہے دیکھیے اہم مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ایک تو ایک تو قبضہ ہو گیا پیسہ لے لیا دوسری بات یہ ہے کہ خیار مجلس کا جو حکم ہے کہ جب تک مجلس میں دونوں باقی ہیں بے کو فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے اس لیے اس حکم کو ختم کرنے کے لیے باہر جانے کی شرط علماء لگاتے ہیں کہ آپ الگ ہو جائے مجلس الگ ہو جائے خیار مجلس وہ ہو جائے ختم ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے آپ جا کر خرید اگر <سزان> دس گرام لیا کچھ دو سال کے بعد اسی دس گرام کو واپس کر کے میں کچھ اور لینا ہے تو پیسہ آپ کو ہاتھ میں نہیں دے گا وہ دس گرام کے ایون میں آپ کو دس گرام سورا دے گا گرام نہیں سونا دے گا دس گرام کوئل کی قیمت ہوتی ہے ایک بار سورج سورج یہ سوال ہم زیادہ ہے وہ اس کی قیمت فکس ہوتی ہے کہ ایک گرام سونا ایک سو پچاس سال کا مان لیتے سو ساٹھ سال کا ایک گرام سونا ایک گرام سو اب ہمیں 10 گرام ہے اس حساب سے پندرہ سو بتا دیں پندرہ سو اگر آپ سکہ لیتے ہیں کوئی چیز مطلب زیور نہیں لیتے ہیں تو آپ کو اس کی وہ قیمت ہے سکہ لیتے ہیں اگر اپنا پرانا سونا لے جاتے ہیں تو دیکھتا کہ مطلب اس میں اصل کتنا ہے لیکن چارج کاٹا بتاتا ہے اور اس کو آپ لیتا ہے اتنا ہی بدل دیتا ہے لیکن آپ زیور لیں گے تو میکنگ چائے والے زیور لیں گے جو, جو زیور آپ طلب کریں گے اس کو بنانے میں جو خرچہ آئے گا وہ لیتا ہے جا لیتا جائز है है جا جا جا جا میکنی میکنی میکنی ہے ہے یہ اس سے فتوا موجود ہے سنیے شیخ غز خیبر کے موقع پر ایک صحابی کو ایک صحابی نے بارہ دینار کا کوئی جو ہے وہ ہار خریدا جی اور جب ہار ظاہر سی بات بنا ہوا تھا اس میں اور اور کام تھا پورا اور چیزیں تھیں اس میں بہرحال جب انہوں نے اس کو جو ہے الگ الگ کیا سب اس کا سونا لگ کیا تو بارہ گرام سے زیادہ, زیادہ نکلا سونا سونا یعنی بارہ دینار سے زیادہ, زیادہ اس میں سونا نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح سے لا حق کا تفصل جب تک الگ الگ نہ کر لیا جائے اس وقت تک خرید و فروخت نہیں کر سکتے اللہ کے لاتو بار حق تکسل جو کیا اس کا مطلب یعنی جی. اگر ایک یہ مخلوط کی بات ہو رہی ہے جس میں سونا بھی ہے اور سونے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ سونے سے نہیں بیچ سکتے اس کو جب تک کہ آپ سونا مو مو مو الگ نہ کر لیں اس لیے کہ اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز ملی ہوئی ہے تو یہ جو مقدار کی برابری کی شرط ہے یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے آپ پھر وہی بات آ گئی نا سونے کی ریٹ لگا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے لیکن اگر آپ وہ لے رہا ہے بنانے کے لیے لے رہا ہے تو اس میں نے انداز ڈالی ہے بلکہ یہ مسئلہ یہ ریبل فرنڈ ریبل کا سمجھ میں آ گیا جو جس کے پاس سوال ہے وہ لکھ لے پلیز ٹھیک ہے آگے بڑھے ان یہ ختم ہو جائے گا ہو समझा गया ये तो आगे बढ़ते हैं ठीक है थीके? अभी तो ये बात हो रही थी कि सोने का सोने से तबादला हो रहा है एक्सचेंज गेहूं का गेहूं से हो रहा है जौ का जौ से हो रहा है कुलू का कुल्जू से हो रहा है अब आते हैं ओलेनायक राम सोने और चांदी को एक हुक्म देते हैं और गेहूं और गेहूं और इसके साथ दुखाने की चीजें एक हुक्म देते हैं मिसाल के तौर पर अगर सोने को चांदी से बेच रहे हैं ठीक है اگر آپ دس گرام سونے کو 50 گرام چاندی سے بیچ رہے ہیں تو جائز ہے لیکن شرط کیا ہے یہ دم بے ہو اور جس میں کیا فیض اختلاف اصناف فبیر و کئی فمع شیخ تم یہ اضاحان ہے دم بے جب یہ جو چیز چھ چیزوں میں اختلاف ہو جائے نہیں کوئی سونا ہو کوئی چاندی ہو تو اس میں فبیر و کئی فمشی تم یعنی جس طرح چاہو گھٹاؤ بڑھاؤ کوئی حرض نہیں ہے یہ دم بے ہونا چاہیے ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے تو اگر کوئی شخص دس گرام سونے کو پچاس گرام چاندی سے بیچ رہا ہے تو وہ ریبت فضل ہوگا نہیں ہوگا جی ریبت فل نہیں ہوگا لیکن اگر اگر تاخیر کرتا ہے تو ریبن نسیا ہوگا تو اس میں ریبل فضل کا تصور نہیں ہے صرف ریبن نسحا کا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی شخص ایک کلو گیہوں جی دو کلو جو سے بیچ رہا ہے تو اس میں بھی होगा ہوگا نہیں ہوگا جی ریبن اگر فوراً لے رہا ہے تو ریبن نسیہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایسے ہی اگر کوئی شخص گیہوں سے نمک خرید رہا ہے ایک کلو گیہوں ہے دس کلو نمک ہے تو اس میں بھی ریمتن نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آ گیا اب آتے ہیں دوسری طرف اب یہ ایک جیس مانتے ہیں المائی کرام اور یہ جیس مانتے ہیں اب سونے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے کھجور سے اب کیا ہوگا دونوں شرطیں لاگو ہوں گی کہ ایک شرط لاگو ہوگا ایک شرط لاگو ہوگی کوئی شرط نہیں لگے کوئی, کوئی شرط نہیں اگر یہ کلو سونا دے کر کے آپ ایک کنٹل کھجور خرید رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ کھجور بعد میں لے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں ادھار کی گنجائش ہے ٹھیک ہے گنجائش بہت جی جی اس میں نہ ایک دم بی کا مسئلہ ہے اور نہ ہی مثلا بھی متر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اگر ہو سکتی تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ لیب کو ٹھیک ہے تو اس میں ادھار ادھار بھی جائز ہے اور تاخیر بھی جائز یعنی کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے ٹھیک ہے ایسے ہی چادی کو بیچ رہے ہیں جو اس کوالٹی میں سے کسی بھی کو اس سے بیچ رہے ہیں تو اس میں دو, کسی چیز کی شرط نہیں ہے اب آ رہے ہیں اس کے بعد آ رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں آپ آ رہے ہیں اب یہ چھ چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو حدیث میں آیا نہیں ہے کرسی میں سود ہے ٹھیک ہے اگر میں سوریال دے کر کے سوریال دے کر کے <تصاف> <100 Groups. Lighting> 180. Stone, coarse, coarse. 딕, ایک ہزار سو ریال کتنا بڑھے گا انڈین ایک سو اسی اگر میں سو ریال اگر اگر میں سو ریال دے کر کے اٹھارہ سو ریال لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جائز ہے آگے اگر میں سو ریال دے رہا ہوں وہ بھی پیسہ یہ کرنسی ہے انڈین روپے بھی کرنسی ہے کرنسی ایک کرنسی کا ایک کرنسی سے تبادلہ ہو ہے تو کیا اس میں ریبل ہے جائز کیوں جز ہے اب آ رہی بات علم کرام نے کہا ہے کہ جو سونا اور شادی ہے اس پر کس پہ کرنسیوں کو قیاس کیا جائے گا سونا اور شادی میں کیا علت ہے ریبا کی ریبا کی وجہ کیا ہے سمنیت قیمت اس لیے کہ سونے اور شادی ہی کو قیمت کا درجہ دیا گیا تھا اسی سے دینار اور درہم بنتے تھے درہم کس سے بنتا ہے سونے سے شادی سے اور دینار ٹھیک ہے تو یہ قیمت ہے اور یہ چونکند اوراق نقدیا یعنی کرنسی نوٹ جو نوٹ یہ بھی قیمت کا درجہ رکھتی ہے اسی لیے سونے اور شالی کا حکم دیا گیا ہے اور ہر ملک کی کرنسی الگ الگ جنس کا حکم رکھتی ہے جبکہ ایک ملک سے سادے ہو ڈالر ریال روپیہ تینوں سے سمجھا رہے ٹھیک ہے اگر ڈالر کی بہ ڈالر سے ہو رہی ہو یہ ہو سکتا ہے کیسے جنس کھلا کرانا ٹھیک ہے میرے پاس کاغذی کاغذ میں ہے مجھے ضرورت ہے کالنگ بوتھ میں ڈالنے کی سکہ نہیں ہے اب میرے پاس دس ریال ہے اب اس کو ڈال نہیں سکتا مجھے بات کرنی ہے بار بار ادھر سے مسکال آ رہی ہے کیا کریں گے آپ سے کیا کریں گے آپ اب وہ بندہ کہا ٹھیک ہے میں رہتے رہو آپ نو سکے لے لیں میں جائز نہیں ہے ویسے ہی جیسے کہ سونے اور سونے کا تبادلہ کر رہے تھے آپ تو یہ جائز نہیں تھا یہ دم دن ہونا چاہیے اور مقدار برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ڈالر کا تبادلہ ریاض سے کر رہے ہیں تو وہی حکم ہوگا جو چاندی سونے کا تبادلہ چاندی سے کرنے کے ہوا تھا یعنی ہر کرنسی ایک مستقل جنس کی حیثیت رکھتی ہے ہر کرنسی کا حکم ایک مستقل حکم ہے تو اس میں ریب الفل یعنی زیادتی جائز ریب الفل کا تصور نہیں ہے لیکن ریب النسیح کا تصور ہے سلام ورحمۃ اللہ ٹھیک اس سمجھ میں آئے گی بات ناشت ڈالر کا تبادلہ اگر ریال سے ہو رہا ہے تو صرف اور صرف ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے یہ دم بے دن ہو یعنی جو تقابض کلف اس سے پہلے یعنی آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے لے رہے ہوں اگر آپ نے تاخیر کی تو سود ریبن نسحہ میں داخل ہو جائیں گے جی ایسے ہی اگر ریال کا تبادلہ روپیے سے ہو رہا ہے تو اسے بھی فیصل ہے اور زیادتی جائز ہے اور زیادتی میں یہ نہیں ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے جس پر بھی آپ کا اتفاق ہو جائے کیونکہ ایک طرح سے آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں مثال کے طور پر ہمارے یہاں لوہیبی کے یہاں جائیں گے تو زیادہ پیسہ ملے گا راجہ میں جائیں گے تو اس سے زیادہ ملے گا ریٹ کا فرق ہوتا ہے آپ کیا جو جس سے زیادہ پیسہ ملتا تھا ہاں ایک کوسٹرن یونین ہے اور ایک منی اسپیڈ ہے ہر ایک کا ریٹ فرق ہوتا ہے اچھا ایک مسئلہ کل ذکر کیا گیا تھا اس کو میں پھر دوہرا رہا ہوں ہمیں سے ہر شخص پیسہ بھیجتا ہے کویسٹرن یونین کے ذریعے سے اس میں آپ فوراً سو ریال بھیجتے ہیں یا پانچ سو بھیجتے ہیں تو آپ تو انڈین روپے لیتے نہیں ہیں پھر ادم تو نہیں ہوا تو کیا اس کا تو کیا ہے آپ جو پیپر لیتے ہیں وہ جی آپ جو پیپر لیتے ہیں تو وہ آپ کے قبضے میں آ گئے یعنی یہ ایک دم بے دن ہو گیا آپ نے پانچ سو ریال دیے تو آپ کو جو پیپر بنا کے دیتا ہے تو اس میں پانچ سو ریال کی انڈین یا پاکستانی روپے میں قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے ہائی نہیں ہے تو آپ نے یہ رسید لے لی یہ رسید لینا یہ قبض کے حکم ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے قبض کر لیا اب اس کے بعد آپ بینک کو وکیل بنا رہے ہیں کہ وہ بینک آپ کی طرف سے یہ پیسہ آپ کے کسی عزیز پاس بھیج رہا ہے اور بینک اس کی چارج لے رہا ہے تو اس میں گنجائش اس پہ کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ صرف سوال جی تو آپ کلیئر کر دیجیے بس یہ کل کسی سوال پہ آ سوال لکھ لیں اچھا اب تو اس سے فرق ہو گیا اب یہ ادھر البرو شہید البرو شہید تب المل کیا انہی چاروں چیزوں میں کھانے پینے کی جو اشیا ہیں انہی چاروں چیزوں میں شدھ ہے یا کسی اور چیز میں چاول کا ذکر ہے نہیں جیسے جی ان کے اُس, جی اُس, جی اس میں علت کیا بارد ہے اختلاف ہے اس میں علت اس میں اس میں علت کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اختلاف یہ ہے پہلا قول یہ ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے لیکن عام طور سے جو میرے بیان کیا سمن قیمت وہی راجا ہے اس لیے اس میں ہاں اس میں ایک قول یہ ہے کہ جو چیز ناپی ناپ کے خریدتے بیچتے ہیں وہ اس میں داخل ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز ریبا میں داخل نہیں ہے ہر وہ چیز جو ہاں وزن نہیں وزن اور فرق ہے کیل میں ناپنے میں اور وزن کرنے میں فرق ہے ناپنے کے لیے آپ سا کا استعمال کرتے ہیں پورا ساخ جیسے ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وزن کے لیے ترازو دوسرا قول یہ ہے کہ وزن ہر موزوں چیز میں شد ہے تیسرا قول یہ ہے جو بھی چیز کھائی پی جاتی ہے اس میں سود ہے چوتھا قول ہے اپ انتخاب ال چیز جو غذائی حیثیت رکھتی ہو اور اس کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہو یہ مالکیا کیا ہے چوتھا کال ہے افام مال وزن یعنی ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہے جو کھاتے ہیں آپ پام جس کا ٹیسٹ ملتا ہے جو کھاتے ہیں آپ اور وزن بھی کی جاتی ہو وہ ہے اس میں ابن قیم اور ابن تیمیاں رحمت اللہ علیہ نے اس کو راجے قرار دیا ہے القوت دکھار کو اور اس کے علاوہ اور بہت سارے علماء کرام ہیں انہوں نے اس کو راجے قرار دیا ہے کہ جو چیز کھائی جاتی ہو وزن کی جاتی ہو مطلب انڈے میں نہیں ہوگا انڈے میں سود نہیں ہوگا اس لیے کہ انڈا کھاتے ہیں لیکن وزن نہیں اس میں ہے کیا خیال ہے تو اسے علت کے فرق کے لحاظ سے فرق ہو جائے گا کچھ پر کچھ چیز وزن کی جاتی ہے اور کچھ جگہوں پہ نہیں کی جاتی جیسا کہ سوال لکھ رہے سوال لکھ رہے ہیں یہ سمجھ میں آ گیا یہ اس میں علت ہے اس میں اختلاف ہے جی ہر ایک جگہ کا کوئی الگ ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ احکام ہے اگر جی تیسرا القوط و یعنی وہ چیز جو غذائی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ اور اس کو اس کی ذخیرہ اندوزی جیسے چاول ہے چاول غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کو ذخیرہ کر کے اسٹاک میں رکھتے ہیں آپ اور وہ چیز عام طور سے خراب نہیں ہوتی کئی سالوں تک تو یہ اور اسی کو اس کی طرف میلان ابن تعمیہ کا ابن قیم کا لیکن اس زمانے میں عام طور سے فتویٰ اس پر چلتا ہے افطام مال وزن قیم دونوں یعنی اصل کیا ہے اصل کھانے پینے کی چیز ہو लेकिन जो नाप करके या वजन से जो भी चीज इस पर लगती है उसमें शुद्ध है उसके अलावा खाने पीने की दीगर चीजों में शुद नहीं है क्या इसमें शख्स जो ड्राई से है और क्या ये केले वगैरह फल फल है گے اب وہی تو, تو مسئلہ ہے اب اگر اس کی تفسیر کرنے لگیں گے تو پھر اس کے لیے ایک الگ دورہ قائم کرنا پڑے گا کیوں جتنی چیزیں کھائی پی جاتی سب کی فہرست تیار کرنی پڑے گی اور اس میں بھائی جاتی اس کو فٹ کرنا پڑے گا ذخیرہ نہیں سکتا ہاں کام معاملہ جی جی جی وہی تو اس لیے تو اگر دوسرے بات تو اس میں وزن میں دیکھیں اس میں بھی وزن کہا لوگوں نے سونے سونا چاہتے صرف وزن تو وزن میں دیکھے تو لوہا بھی آ جائے گا تو لوہا میں سود ہے تو اس لیے سامنیت کا اعتبار کیا گیا اس میں اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کسی چیز میں اشکال ہو تو بھی کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا کریں کہ کیا اس کیسے سودے کریے ٹھیک یہ ہوگی بات اچھا ریبل میں نے ایک عنوان دیا ہے ریبد دیون اور ریبل فرق کیا ہے یعنی <متصف> وہ سو جو ایک اور مسئلہ اس کے بعد ایشاب سے ہم اس کے حل کریں گے ٹھیک ہے خلاص یہ مسئلہ ختم کرتے ہیں اگر کسی کے پاس سوال ہو تو سوال کریں مشال تشریف فرما ہے ان جواب ریبت دو میں بتا دیا اصل تو ریبت ہے یعنی ادھار لینے میں ایک سوریال آپ نے ادھار دیا ایک مہینہ طے ہوا تھا اس کے بعد میں نہیں دے سکا تو آپ نے کہا کہ وہ کہے یعنی زیادہ تو میں مدت میں داخل کر دوں گا یہ ریبل جاہ ہے تو یہ اصل ریبا یہی ہے لیکن ریبل بیو جو ہے یہ اصل نہیں ہے یہ وسیلہ ہے ریبا کا بطور وسیلہ ان ریبا میں ڈالنے کا ذریعہ ہی اس لیے حرام ہے اور وہ ریبا جو ہے وہ اصل ہے اور یہ اصل نہیں وسیلہ ہے یہ دونوں میں فرق ہے جی فرمائیے انڈیا اور سعودی کھڑے ہو جا کھڑے ہو جائے بولتا ہے کہ مجھے دس ہزار ریال چاہیے انڈیا اور یہاں سے وہ دس ہزار ریال ٹرانسفر کرتا ہے دس ریال کس شکل میں ٹرانسفر کرتا ہے ریال کرتا ہے انڈین روپے انڈین میں کر رہا ہے تو اس وقت جو کرنسی کی ویلو ہے جتنا ہوا کہ جتنا ہو بتا دیں آپ جار جار جار جو بھی بیس ہزار ہوا چلیے اس کے بعد بیس ہزار روپئے انڈین ہوئے ستر ہزار ہوا جب وہ لوٹات جی تو اس وقت کرنسی کی ویلو انڈیا کی اور نیچے چلی جی اب اگر آپ لوٹا رہے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کرنسی میں آپ نے اسے قرض لیا ہے اسی کرنسی لوٹائے ایک لاکھ ستر ہزار آپ لوٹا دیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو ایک لاکھ ستر ہزار دیا ہے تو جس دن آپ اس کو لوٹا رہے ہیں اس دن ریال کی جو روپیے کی جو قیمت ہے اس قیمت کے مطابق آپ اس کو ریال ادا کریں گے نہیں جس دن دسیا کا لفظ میں ہے نہیں تو جس کرنسی میں نے لیا ہے وہی کرنسی دیجیے سب سے مسئلہ حل ہو جائے گا اس میں اسلام فیکٹ اکیڈمی یا سب یہی ہی کہتے ہیں کہ اگر بچنا ہے تو اس، اسی پہ آپ عمل کریں ایک لاکھ ستر ہی دینا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات طلبا ہے یہ طلبا ہے جو بھی سیٹوں بیٹھے وہ طلبا ہیں ہم جب طالب ہیں ہوتے ہم بھی کیا کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے سب جانتے ہیں اس پہ سب دوسری ایک یہ مسئلہ سمجھا گیا آپ کو مسئلہ یہ ہے میں بتا رہا پھر سے مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے شیخ تمیم احمد آپ کا احمد نام ہے نا محمد تمیم سناب مدنی حفیظ اللہ نے ایک ہزار ریال قرض لیا ٹھیک ہے دونوں ہم انڈیا چلے گئے ایک مہینہ پہلے لیا تھا دونوں ہم انڈیا چلے گئے مجھے ضرورت پڑ گئی شیخ آپ دے دیں مجھے پیسہ وہاں سے ریال کہاں سے لائیں گے وہ تو ایک ہزار ریال کی جو قیمت ہوگی جس دن دے رہے ہیں وہ وہی قیمت مجھے دینا پڑے گا بس یہ نہیں کہ جس ان دن انہوں نے مجھے قرض لیا تھا دیا تھا اس دن کا اعتبار نہیں ہوگا پیئنگ ٹائم پہ جی پیئنگ ٹائم پہ انصاف کا تقاضے ایسے ہوتا ہے جو چاہے اب اس میں کیا کرتے ہیں اگر یہ آپ مانتے ہیں کہ کرنسیوں میں ریبا ہے تو پھر آپ کو اس میں احتیاط کرنا پڑے گا ریبا سے بچنا ہے آپ کو جو لے رہا ہے اگر وہ کچھ کم لے لے اور مسئلہ آ گیا چلیے کوئی بات نہیں مسئلہ آ گیا اٹھارہ سو پچاس اٹھارہ سو دے دو چلیے کوئی بات نہیں ارے میری ایک مہینے بعد آئی مجھے پندرہ سو پہلے سترہ سو لے لینا ٹھیک ہے میں نے آپ کو دو ہزار ریئر کر دیے ٹھیک ہے تے ہوا کہ آپ دو مہینے کے بعد لوٹا دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس گیا تو آپ نے کہا نہیں دو ہزار نہیں پورے ہو رہے ہیں ایسا ویسا کیا کیا جائے تو کہا ٹھیک ہے میں گھٹا دے رہا ہوں تو مجھے اسی ہوتے دے دو تو اس کو جائز کرا دیا گیا ہے زیادہ لے رہا ہے تو سود ہو جائے گا لیکن گھٹا رہا ہے تو ابن وسمی رحمۃ اللہ نے اس کو جائز کرا دیا بھائی یہ مشہور مسئلہ آج عجل کا پرانے زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ گھٹا دو دو ہزار کے بجائے اٹھارہ سے لے لو جی کوئی مسئلہ نہیں دو ہزار کے بجائے اٹھارہ سو لے دے دو کوئی حل چاہیے لیکن زیادتی کی بات ہو رہی ہے کیا کر رہے ہیں یہ مسئلہ آج اس کو یاد کرنا ہے آپ لوگ را مطلب کم کر دو تجر مطلب جلدی کر دو پیسہ گٹا دو فوراً لے لو جلدی لے لو یہ را وسہچر کون سا ہے جی کھڑے ہو جائیں جس کو سوال کرنا ہے وہ کھڑے ہو جائیں پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں انڈین کرنسی میں دے دیں یہ تو یہی تو کہا جا رہا ہے یہی ہونا چاہیے کافی اختلاف نہ رہا یہی تو کہا جا رہا ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے سوکھ سے بچنا چاہتے ہیں آپ آپ کے دل میں اس کے دل میں کوئی خلش کوئی کھٹک کوئی حرج کوئی تنگی محسوس نہ ہو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی قیمت پیدا کریں لیکن میں نے بتایا نا کہ میں نے شیخ علی سرو صاحب سے ایک ہزار ریال قرض لیا تھا ٹھیک ہے دونوں چھٹی پہ چلے گئے اب ان کو ضرورت پڑ گئی اگر میں یہ ایٹینس میں نکال رہا ہوں تو انڈین روپے نکل رہے ہیں کیا کیا جائے تو اب جس دن میں دے رہا ہوں اس دن ریال کی کیا قیمت ہے ایک اس کے اعتبار سے جوڑ کر کے میں ان کو انڈین روپے میں دوں گا یہ شرط ہے لیکن آپ جو تھے جب پندرہ روپئے جو بھی ہو یہی تو ابن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کن تو ابھی بقی ہے ابیرو البلا بل بقی بقی میں اونٹ بیچتے تھے آدو ابیرو ابیرانی آدو بدنانی فرسال یہ ہے کہ اونٹ بیچتے تھے ریال میں اور لیتے تھے انڈین روپے میں تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کوئی لاب اصاد اسے یہ حدیث مرفون صحیح نہیں حصرت کے اعتبار سے لیکن موقفا صحیح ہے یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر موقوف ہے لا سر داری کا ایزا کا نا کوئی حرض نہیں ہے اگر وہ اسی دن کی قیمت ہو ہوزا وبئی کما شی اور آپ دونوں کا جو طے ہو رہا معاملہ آپ دونوں طے کر لیے کوئی چیز باقی نہیں کوئی ادار تب اس کے بعد دونوں کا اشتراخ دونوں کی جدائی الگ ہوگی ٹھیک ہے اگر کچھ باقی ہے تو پھر یہ پھر شدھ ہو جائے گا کرنسی ایکسچینج کے دلیل مل گئی ہاں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے اس میں بہت سارے مسائل ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو میں نے ریال میں بیچا تھا ٹھیک ہے میں نے ریال میں بیچا تو ریال یہ آپ کی ذمہ ہو گیا میں نے آپ سے بیچا تو ریال آپ کی ذمہ ہو گیا اب میں پھر کیا کر رہا ہوں اسی ریال کو انڈین روپے سے بیچ رہا ہوں تو الما کرام کہتے ہیں یعنی قرض ہو گیا قرض کو بیچ سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں لیکن اس شرط کے ساتھ سیر یومیہ ہو یعنی اسی دن کی قیمت ہو اور دونوں نے معاملہ طے کر لیا اور دونوں کے درمیان کوئی چیز باقی نہ رہی ہو کہ ایک ریال باقی رہ گیا دو انڈین روپیہ باقی رہ گئے کچھ باقی نہ رہے ہو یس yes. تو یہ مسئلہ سمجھا گیا گی نا اسی دن کی قیمت ہوگی جس دن آپ چکا رہے ہیں کہ مت بولتے ہیں یا سیر ادا سر یوم ادا جس دن آپ پے کر رہے ہیں اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا شیئر و یومل قرض کا اعتبار نہیں ہوگا جس دن آپ نے قرض دیا تھا اس دن کی قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے بچنے کے لیے انڈین روپئے میں جس روپئے میں آپ نے قرض دیا وہی روپیہ ادا کریں وہی روپیہ لے دیں یہ زیادہ بہتر ہے عشا کے بعد ان شاء اللہ ذات اللہ ان شاء اللہ نیشا کی ایک اور جو آخری ہے